یادینک اللہ حقۃ ولا مسلم یابک ملک و خلق منہ الذي وبت من قطیر ان اللہ كان عليكم رقيبا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 فأعوذ بالله السميل عليهم من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعاد لهم جنات تجري تحتها الأنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم وقال في موض آخر واتبع سبيل من أناب إليه تم مجلیہ مرجی حکم فعون حکم بیماکن تم تامل معزز مکرم حاضرین وسام عین آج یاقوت پورہ کی اس مسجد میں جس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور ہمیشہ سے اس کی ضرورت رہی ہے یہ اور بات ہے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میری گفتگو اتنی اہم نہ ہو پائے لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے کئی دنوں سے مسلسل سفر کی وجہ سے طبیعت میں تھکان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس موضوع کا حق و اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا لیکن یہ موضوع بہت ہی اہم ہے خاص طور سے آج کے دور میں بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے نوجوان جو جذباتیت کے راستے پر چلنے ہی کو نجات کا راستہ سمجھتے ہیں اور اسی میں آفیت اور بھلائی اور امت کی خیر خواہی اور امت کا جو مقام و مرتبہ تھا اس مقام مرتبے کو واپس لانے کے لیے اسی راستے کو جو بہتر راستہ سمجھتے ہیں ایسے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ موضوع بہت اہم ہے اور وہ موضوع ہے منہج سلف ہی کیوں یا منہج سلف کی اتبا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے منہج سلف کی اتباع اس لئے ضروری ہے کیونکہ وہی اسلام ہے سلف کا منحج اسلام ہے اور اسلام کا منہج سلف کی تباہ اس لیے وہ ضروری ہے اگر کوئی جنت کی خواہش رکھتا ہے تو اس جنت کو پانے کے لیے سلف صالحین کے راستے کو اپنانا ضروری ہے کیونکہ صرف صالحین کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی اس سے معلوم ہوا کہ ان کے راستے پر چلنے کے بعد ہی انسان کو جنت کا راستہ ملے گا اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اپنے اسلاف کی پیروی نہ کرتا ہو کوئی ایسا فرقہ نہیں دنیا کے اندر ان کے اپنے جو اسلاف ہیں ان کے اپنے جو معتبر علماء ہیں ان کے اپنے جو مستند اما ہیں سب انہی کے راستے کی پیروی کرتے دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کوئی ایسی جماعت اور حزب نہیں ہے جو اپنے سابقہ اور ماقبل والما اور لوگوں کے نظریات اور افکار پر چلنے والی نہ ہو اس کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے میں مثال دے کر کے سمجھاؤں مثال کے طور پر جو خوارج ہیں آج کے زمانے کے جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بھارتے ہیں اور اسی کو بہادری اور شجاعت سمجھتے ہیں حالانکہ وہی شخص اپنے گھر کی سلاح نہیں کر سکتا ہے وہی شخص گھر میں بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو رسی راستے پر نہیں لا سکتا ہے وہی شخص جو بادشاہوں کے خلاف بات کرنے کو بہادری سمجھتا ہے اور ان کی خطاؤں اور ان کی غلطیوں کو سرے عام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وہی انسان اپنے گھر کی صلاح نہیں کر سکتا ہے. اپنی بیوی کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا ہے ایک بیوی تین چار بیویاں ایک بیوی ہے اس کی اس کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا ہے لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی اور لمبی کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام بدل دے گا پوری دنیا کے اندر انقلاب لے کر کے آ جائے گا تو یہ جو حکمرانوں کے خلاف خروج کریں بڑے گناہ کے مرتکب کو ہمیشہ جہنمی قرار دیں صلب صالح کی منہ سے خروج اور بغاوت کریں ایسے لوگوں کو خوارش کہا جاتا ہے اب دیکھیے ان کے اپنے اصلاف ہیں وہ اپنے لوگوں کی علماء کی باتوں کو مانتے ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں قرآن جیت کی ان کی اپنی تفسیر موجود ہے اور اسی کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کی حدیثیں ہیں جن حدیثوں کی اپنے منہج اور اپنے فکر کے مطابق اس کی تفسیر اور اس کی شرح کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے اسلام کی پیروی کرتے ہیں ہماری بات نہیں مانیں گے وہ کیونکہ ہم ان کے اسلام میں سے نہیں اور الحمدللہ ہم ان کے اسلام میں سے نہیں ہیں الحمد تو یہ ہماری بات نہیں مانیں گے کن کی بات مانیں گے ان کے جو اپنے اسلاف ہیں انہیں کے افکار کو مانیں گے اس طریقے سے آپ معتضلا لے لیجئے جہمیہ لے لیجئے یا اس طریقے سے صوفیا ہیں یا اہل برات ہیں اہل شرک ہیں وہ اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہیں ان کے اپنے جو اسلاف ہیں کیونکہ اسلاف کے معنی ہوتے ہیں سلف کے معنی جو گزر گیا اس کو سلف کہا جاتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے جو عمل گزر جائے, جائے اس کو سلف کہا جاتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے تو ان کے لحاظ ان کے اچھے اصلاف ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کی باتوں کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں تو اس لیے دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو کسی نہ کسی سلف کی پیروی کرتا ہو اپنے کوئی اس کا وجود نہیں ہے جو صوفیاں آپ دیکھیں صوفیوں کی باتوں کو مانتے ہیں انہیں کی باتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے والے ہیں ان کے عقائد کو ان کے اقوال اور افکار کو وہ نہیں لیتے ہیں تو اس لیے دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جن کے اپنے اسلاف نہ ہوں ظاہر بات ہے یہ سارے اصلاف وہ ہیں جو انسان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والے ہیں اور ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے جنت کا حصول جنت مل جائے کامیابی مل جائے تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان سلف کی کے منہج کی راستے کی پیروی کریں جن راستے کی ضمانت دی گئی ہے جن راستے پر چل کر کے اسلام کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں اور ضمانت دی گئی ہے یہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے راستے کو اپنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں تلقین کی ہے لہذا ان کے راستے کا اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے آپ دنیا کی مثال لے لیجئے آپ کو کہیں پر جانا ہے تو آپ کو اس کے لیے کسی نہ کسی راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا اسی راستے پر چل کر کے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں آپ چاہے بائی روڈ جا رہے ہیں آپ بائی جا رہے ہیں بائی ٹرین جا رہے ہیں جیسے بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ منتخب کرنا پڑے گا اس راستے پر چل کر کے آپ اپنی منزل تک دنیا کی پہنچ سکتے ہیں دین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ دین میں آپ کو منہج کا اپنانا ضروری ہے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ اور نوجوان لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں جب دیکھیے آپ لوگ منہج ہی منہج ہی منہج کی بات کرتے ہیں دیکھیے منہج کی باتیں اس کی جا رہی کہ آج کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ منہج پہلے سے نہیں تھا منہج اسی وقت سے موجود ہے جس وقت سے اللہ رب العمی نے دنیا کے اندر دین کو بھیجا ہے ہست آدم علیہ السلام آئے اس وقت سے دنیا کے اندر منہج موجود ہے ابھی اور بات ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے کسی بھی لفظ اور اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے پہلے سب اسی راستے پر چل رہے تھے اس لیے اس کی اصطلاح کی یا اس کی زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ ضرورت وقت پڑتی ہے جب دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اب آپ دیکھ لیجیے قرآن کے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے اتنا کہہ دینا پہلے کافی تھا اب کافی نہیں ہے اب یہ بھی کہنا پڑے گا قرآن مخلوق نہیں ہے یہ کہنا پڑے گا جب سے یہ فرقہ پیدا ہوا جہمیہ کا جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں تیسری صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے شروع میں جو یہ فرقہ پیدا ہوا تیسری صدی ہجری کے شروعات میں تو یہ قرآن کے بارے میں بات کہی جانے لگی اس لیے آج اگر کوئی کہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس پر رک جائے تو یہ کافی نہیں ہوگا جب تک یہ بھی نہ کہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ پہلے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ سب کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا یہ قرآن مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن جب لوگ ایسے فرقے پیدا ہوئے جو قرآن کو مخلوق کہنے لگے تب یہ اس کی اصطلاح لانی پڑی اب دیکھیے ایسی بہت ساری اصطلاحات ہیں اہل سنت الجماعت کی اصطلاح ہے اس سے پہلے اور کوئی اصطلاح تھی اب اہل سنت الجماعت کی بھی اصطلاح ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ اصطلاح تو ان لوگوں نے لے لیا ہمارے معاشرے ملک کے اندر جو پیشانی کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک شرک اور بداد میں ڈوبے ہوئے ہیں پہلے اہل سنت الجماعت ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو صحیح المانہ جو صحیح معنوں میں صحیح العقیدہ ہوتے تھے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کرنے والے جنہیں ہمیں اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں ان کے لیے اہل سنت الجماعت غلط استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج آپ دیکھ لیجئے اہل سنت الجماعت پر اجارہ داری ان لوگوں کی ہے جن کا نہ سنات سنت سے کوئی تعلق ہے نہ صحابہ کی جماعت سے کوئی تعلق ہے وہ الگ ہی جماعت ہے ان کی اپنے دین کے اندر بداعت اور خرافات ہیں اس لیے اہل سنت الجماعت کہہ دینا ہمارے کافی نہیں ہے کیونکہ اہل سنت الجماعت میں وہ سارے لوگ شامل ہو جا رہے ہیں تو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں ضرورت کی پیداوار ہوتی ہیں ضرورت کے مطابق ان کی ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس طریقے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو آج منحت کی ضرورت اس لیے زیادہ طور پر خاص طور پیش آئی ہے کہ آپ دیکھ آج پوری دنیا کے اندر بد امنی ہے تفری ہے حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت ہے غارت گیری اور لوگوں کی عزتوں کی لوٹ مار ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس لیے منہج کی بطور خاص اس دور میں اس کی بات کی جاتی ہے ورنہ منہج اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے حسط آدم کو دنیا کے اندر بھیجا ہم سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں ہر رک، رک، ہر رکعت کے اندر اس کے اندر بھی اللہ مناج کا ذکر کیا ہے اللہ رب الامین کیا فرماتے اح دن سراط المستقیم اللہ تعالیٰ میں سراۃ مستقیب طرف ہدایت دے دیں سراۃ اللزیم انعام تلّیم ان لوگوں کی راہ ان لوگوں کا سراط جس پر تیرا انعام نازل ہوا اسی کی طرف تمہاری دعوت ہے اسی مناج کی طرف جن پر اللہ رب الامین نے نعمتیں نازل فرمائی جن سے اللہ تعالی خوش ہو گیا جن سے اللہ تعالی راضی ہو گیا جن پر اللہ رب الامن کا انعام ہوا اسی راستے کی طرف بلانا ہماری پہچان ہے اسی کی ہماری دعوت ہے جو اللہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے غیر المدوب علیہ جن پر اللہ تعالی غضب نازل ہوا وہ راستے کی نہیں اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ گئے اسی لیے ہم ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جو صحیح راستے سے بھٹک گئے کیونکہ دعوت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ معروف کا حکم دیں دوسرا منکر سے روکیں معروف اور خیر کا حکم دے دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ لوگوں کو منکر سے بہنی نہیں روکیں گے یا جو لوگوں کو منکر کی طرف بلانے والے ہیں ان سے آپ لوگوں کو تبدیل نہیں کریں گے سب سے عظیم سورت سور فاتحہ اسی پر انسان اگر غور کر لے تو اس کے سامنے یہ سارے جو شکوک اور شبہات ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سراۃ الضی نام تم سرات مناج منہج راستہ سرات معنی راستہ جس پر انسان چلتا ہے اس کو شرات کہتے ہیں اس کو منحج بھی کہا جاتا ہے تو اللہ رب الامین سور فاتحہ پہلی سورت قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے نظول کے اعتبار سے نہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سلب ان کے منحج کو بیان کر دیا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام نازل ہوا انہیں کے راستے کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں اور جو ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنے والے ہیں ان کے راستے سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں قرآن کہتا منع کیا جائے اسے تو شری معروف کا حکم دے دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ منکر سے لوگوں کو روکا نہ جائے اللہ رب الامن ہستے آدم علیہ السلام کو کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا بس کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا کہ فلاں کام کرنا یہ کام کرنا یہ کام کرنے کچھ بھی حکم نہیں تھا صرف منع تھا ان کے لئے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اللہ رب الام کو منع کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کے اندر سب سے پہلے لا ہے انکار ہے اللہ الہ اللہ بلالمین کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ معبود حقیقی پہلے انکار ہے اس بات بعد میں ہے تو انکار کرنا بھی ضروری ہے انسان کے لیے اگر انسان انکار نہیں کرے گا تو حق کی مکمل طور پر وضاحت نہیں ہوگی اگر شرک کا انکار نہ ہو تو توحید کی وضاحت نہیں ہوگی اگر بدات پر تردید نہ ہو تو سنت کا حق واضح نہیں ہوگا اس لیے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم سنت بھی ذکر کرتے ہیں بداعت بھی بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے معروف کا بھی حکم دیتے ہیں توحید کا لوگوں کو منکر اور شرکس بھی لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ہماری اصل پہچان ہے یہ ہماری شناخت ہے اگر اس کو ہم نے کھو دیا تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا انسان اگر اپنی شناخت کو کھو بیٹھے تو اس انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے اگر ہم یہ اپنے اصول چھوڑ دیں اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں ہمارا وجود ختم ہو جائے گا ہماری کوئی پہچان نہیں رہ جائے گی ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں گے اب ہماری دوسری شناخت بن جائے گی اس لئے انسان کی جو اصل ہے پہچان ہے اس کی اور ہماری پہچان توحید سنت منہج صلف صالحین کبھی اس سے انسان کو پہلو تو نہیں اختیار کرنا چاہیے تو اللہ رب العالمین نے سورف ہاتیہ کے اندر باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے شرأۃ اللہ عمت علیہ مغر المقبوب علیہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کو منحط جن پر اللہ رب العالمین کے کا انعام نازل ہوا اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے کی میں توفیق دے تو ہمیں ہدایت دے دے اس راستے پر چلنے کی تو منہج موجود ہے قرآن کریم اللہ ربان بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اب چونکہ پہلے اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی اب دیکھیے پہلے ہم لوگ کیا کہتے تو قرآن و حدیث ہمارے لیے لیکن اب جو اہل بداعت ہیں وہ لوگ بھی قرآن و حدیث کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی پہلے تو ان کے اپنے فلسفے چلتے تھے قصے اور کہانیاں چلتی تھیں لیکن اب وہ لوگ بھی ان کی عوام بھی دلیل مانگنے لگی تو بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث قرآن و حدیث اس لیے ہمیں اس کو اضافہ کرنا پڑا کہ قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے منحج پر سمجھنا ان کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا یہ سلفیت ہے اور یہ منہج سلف ہے قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور ان کی تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر کرنا ان کے عقیدے پر قائم رہنا یہ منہج سلفیا اس کو سلفیت کہا جاتا ہے کیوں اس کی ضرورت پڑی کیونکہ وہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ضرورت کے تحت اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو آج منہج کی ضرورت اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اسی بات پر وہ قانے ہیں یا اسی بات پر وہ مطمئن ہیں کہ ہم اگر حکومتوں کے خلاف یا اس طریقے سے بادشاہوں کے خلاف حکمرانوں کے خلاف اگر ہم خروج کریں بغاوت کریں یا ان کی گمراہیوں گر غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریے یہی صحیح راستہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے یہ یہ سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ نہیں ہے یہ سلف صالحین کا تو اس لیے اس منہج کو بیان کرنے کی خاص طور پر ہم کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ منہج صلف قرآن کے اندر بھی اللہ ربان بیان کیا ہے سورف فاتحہ کے اندر ہے اور قرآن کا مطالعہ کرتے جائیے آپ تلاوت کرتے جائیے سلف سالین کی تفسیر پڑھتے جائیے آپ کو جا بجائے یہ چیز آپ کو قرآن حدیث کے اندر ملتی رہے گی آپ کو تو اس لیے منہج سلف چونکہ اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے اور اس کے بغیر انسان کے لیے نجات نہیں ہو سکتی ہے اس لیے اس کا بیان کرنا امام الناس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری سلفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے امام المائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کی سلفیت کی طرف دعوت دینا اسلام کی طرف دعوت دینا ہے سلفیت سے برات اسلام سے برات ہے نبی سے برات ہے کیونکہ سب سے پہلے سلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے لیے اللہ کے سل فرما تھا کہ نعمر احمد سلف و آنا اللہ کی کن سے ہنستے فاطمہ سے کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں کیونکہ ہمارے نبی کی وفات کے چھ مہینے بعد فاطمہ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ ان کے لیے باقاعدہ صحیح بخاری کی روایت ہے کیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین صلف ہوں لہذا صلفیت سے اعتراض کرنا برات کرنا یہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برات ہے صلفیت کے اندر اسلام کے سارے وصول سارے ببادی داخل ہیں لہذا اگر سے کوئی برات کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اظہار کرتا ہے تو یہ پورے پورے قرآن و حدیث اور پورے دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا خلاصہ ہے یہ جب ہم سلفیت یا علیحدیسیت کہتے ہیں یہ اسی کی طرف اس کا خلاصہ ہوتا ہے یہ تو اس لیے یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر اس بات کو جانے سلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے سلف تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بہترین تین صدیوں کے لوگ ہیں اور جو ان کے راستے پر چلے ان کو سلف کہا جاتا ہے تو کہ تین صدیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے صحابہ تابعین طب تابعین خاص طور پر ان تین صدیوں کی ہمارے نبی نے تعریف فرمائی ہے لہذا جو ان کے راستے پر چلے عقیدے میں طور طریقے میں اخلاق میں کردار میں ایسے لوگوں کو سلفی کہا جاتا ہے وہ ہمارے سلف ہیں وہ جو گزر گئے وہ ہمارے سلف ہیں جن راستے پر چلے وہ بھی سلف کہلاتا ہے وہ الزین طبع بھی احسان جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی تبارن ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ ان کے راستے کو اپنایا ان کے راستے کی پیروی کی وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں تو تین صدی کی جو لوگ تھے خصوصیت کے طور پر ان کو سلف کہا جاتا ہے اور جب سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد نیک لوگ ہی ہو ہوتے ہیں اگرچہ لغت کے اعتبار سے سلف اچھے برے دونوں کو کہا جا سکتا ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں منہج سلف تو اس میں اچھے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اہل حدیث تو اہل حدیث میں ضعیف اور موضوع اور منکر حدیث داخل نہیں ہے اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو قابل عمل ہے حسن درجے کی ہو صحیح ہو جئی سند ہو اور جو صحیح کے جو بہت ساری انوار اقسام ہیں ان کو کہا جاتا ہے اس لیے اہل حدیث صحیح کی صلاح نہیں قائم کی گئی کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے اگرچہ لوگوں نے اس کو حدیث کے نام پر گڑھا اور حدیث کے نام پر اس کی اشعت کی لیکن حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہے وہ, وہ قابل قبول نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے تو اسے جب اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنے والا کیونکہ جو صحیح حدیث نہ وہ حدیث نہیں ہے حقیقت میں ایسے جب منجر صلف کہتے ہیں تو سلف کے اندر وہی لوگ شامل ہیں جو صالحین ہیں نیک لوگ ہیں کبھی اس کی توضیع کر دی جاتی ہے سلف سالے ہیں ان کا منہج اور کبھی اس کی توضیع نہیں کی جاتی ہے منہج سلب کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سارے اچھے برے سب لوگ شامل نہیں برے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں کیونکہ سلف لغت کے اعتبار سے گزرے ہوئے ہر شخص کو کہا جا سکتا ہے وہ اچھا ہو یا نیک ہو اہل باطل کے بھی سلف ہیں برے لوگ ہیں وہ اہل بداعت کے سلف ہیں وہ برے لوگ ہیں وہ لیکن ہمارے جو سلف ہیں حق والے جو ہیں ان کے جو سلف ہیں وہ بھی حق والے ہیں اچھے لوگ ہیں تو اس لیے جو سلب کہا جاتا ہے اس کے اندر اس سے مراد صالحین ہی ہوتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ سے مراد نہیں ہوتے ہیں منہج سلب کی اتباہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کا معیار قرار دیا ہے حق کا معیار وہی ہیں فعین آمن بے بسرے میں آمن تم اگر وہ لوگ تمہارے جیسے ایمان لے آئیں انہیں ہدایت ملے گی وہی ہدایت یافتہ ہوں گے جو ان کے راستے پر چلیں گے ان کے جیسے ایمان لے کر کے آئیں گے تو اللہ رب العالمین نے میرے ہدایت قرار دیا ان لوگوں کو صحابہ کو تابعین طب تابعین, تابعین کو خاص طور صحابہ کی بات اللہ رب العالمین یہاں پر کی ہے فین عامنصر میں آمن تم بھی ان کو مخاطب کیا جس طریقے تم صحابہ ایمان لائے اس طریقے سے اگر ایمان لائیں گے فقاتی احتیاط انہیں ہدایت مل گئی تو ہمارے لیے حق معیار ہیں وہ حق ہمارے لیے معیار ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی یہودی اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے نشارہ بہتر فرقوں میں یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی بہتر فرقے جہنم اندر جائیں گے ایک فرقہ جنت کیندر جائے گا لوگوں نے پوچھا کون ہے آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آپ نے ان کو معیار حق قرار دیا صحابہ کو اور بعض راتوں کے درتا جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں اس لیے آج کا اسلام معتبر نہیں ہے نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے آج کے زمانے میں اسلام کے اندر تہتر بہتر فرقے مزید پیدا ہو گئے ہیں اللہ کے رسو کے زمانے میں ایک فرقہ تھا بہت سارے لوگ لفظ فرقہ سے چڑتے ہیں یا ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھی کہتے ہیں فرقہ نہیں ہے ہم فرقہ فرقہ ہے کوئی بھی فرقہ یازب یا جماعت یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے مقدس کب ہوتا ہے جب انسان کا وصول صلب صالحین کے فہم ان کے عقیدے کے مطابق ہو تب وہ لفظ مقدس ہوگا اللہ رب العالمین نے جو شیطان کی جماعت ہے اس کو بھی حزب کہا حزب یہ شیطان کی جماعت ہے اور جو حزب اللہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ان کو بھی اللہ نے حزب اللہ قرار دیا حزب دونوں کے لیے استعمال کیا تو لفظ جو ہوتا ہے وہ فی نف ہی اس کے اندر تقدس کا معنی نہیں پایا جاتا ہے جب تک کہ اس جماعت کے عقائد ان کے اصول ان کے منہج کو نہ دیکھا جائے تو ہم فرقہ ہیں یہ اور بات ہے کی فرقہ اردو زبان میں تھوڑا مذمت کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں فرقہ مذمت کے لئے نہیں ہے اللہ کے سنے گا تفترک امتی اللہ تلاستیوں و نے فرقہ فرقوں میں ایک فرقہ اللہ کے سر کے زمانے سے چلا رہا ہے وہ صحابہ کا فرقہ ہے جس کی تربیت ہمارے نبی نے فرمائی تسکیہ ہمارے نبی نے کیا وہ فرقہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے کیونکہ یہ فرقہ اہل حدیث کوئی نیا نہیں ہے یہ اللہ کے سر کے زمانے سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے کوئی نیا فرقہ نہیں ہے یہ تو فرقہ ہے اسلام کے اندر ایسا نہیں کی فرقہ نہیں ہے. ہے فرقہ جماعت ہے حزب ہے ہے اسلام کے اندر لیکن وہ کون سا فرقہ ہے اس کے اصول کیا ہیں اللہ کے اصول نے ان کو بھی فرقہ قرار دیا جن کے بارے میں کہا کہ وہ بہتر جہنم کے اندر جائیں گے اور ان کو بھی فرقہ قرار دیا جن کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے ان کو بھی اللہ کے اصول نے قرار دیا اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو بھی فرقہ قرار دیا جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور علم حاصل کر کے لوٹتے ہیں اور اپنے اہل وعیال کو گھر والوں کے علاقے کے لوگوں کو اپنی جماعت کو دین کی تعلیم دیتے ان کو بھی اللہ اقبا نے فرقہ قرار دیا ہے تو لفظ فرقہ یہ, یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قابل مذمت ہو شریعت کی نظر میں عقیدہ اور بنیاد کی بنیاد عقیدے کی بنیاد پر منحص کی بنیاد پر وہ فرقہ یا تو قابل تعریف ہوگا یا تو قابل مذمت ہوگا اگر وہ سلف صارین کے اصول اور عقید اور منحص کے مطابق ہے قابل تعریف ہے اور اگر ان کے اصول کے خلاف ہے تو قابل مذمت ہے تو اللہ رب العامین نے صحابہ کو ہمائلے میں معیار حق قرار دیا ہے وہ حق کا معیار ہیں اس لیے ہمیں ان کے راستے کی تباہ کرنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اہل حق میں ہوں تو ان کے راستے کو پرانا ضروری ہے اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو آپ راستے سے بھٹک جائیں گے آج بہتر فرقے مزید پیدا ہو گئے ہیں اسلام کے نام پر جتنے فرقے پیدا ہوئے اسلام کے نام پر پیدا ہو کے دنیا کے نام پر کوئی فرقہ نہیں پیدا ہوا اسی لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ سبہات کا فتنہ ہوتا ہے سارے فتنے یہ سارے فرقے شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے دو بڑے فتنے ہیں ایک دنیا کا فتنہ جس کو شہباد کا فتنہ کہا جاتا ہے اور دوسرا فتنہ شبہات کا جو شیطان دین کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے اور انہیں شبہات کے فتنوں سے دین کے اندر فرقے اور جماعتیں جنم لیتی ہیں دنیا کی جو, کی جو, جو فتنے ہیں وہ دنیا سے متعلق ہیں مال کا فطرہ بیوی کا فتنہ شہوت کا فتنہ منصب کا فتنہ اور بہت سارے فتنے ہیں لیکن جو شہوت کا فترہ شبہات کے جو فتنے ہیں وہ سب سے بڑے فطرے ہیں کیونکہ دنیا کے فتنوں سے صرف دنیا خراب ہوتی ہے شہبت کے فتنے سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے شبہات کے فتنے سے آخرت خراب ہوتی ہے اس لیے سب سے برا فتنا شبہات کا فتنہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نئی نئی جماعتیں پیدا ہوتی ہیں نئے نئے افکار پیدا ہوتے ہیں نئی نئی بداطیں اسلام کے اندر جنم لیتی ہیں پیدا ہوتی ہیں لوگ پیدا کرتے ہیں تو یہ جو اہل حق ہیں ان کے راستے کی تباہ کرنا ہمارے ضروری ہے فیم عامنو بے مصر میں امن تم بھی فقتحت اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہوا صحابہ سے اللہ ربہ میں راضی ہوا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو تو ہمیں بھی انہی کے راستے کی پیروی کرنی پڑے گی اگر ان لوگوں کے راستے کی پیروی کریں گے جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی شہادت موجود نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن صحابہ اور جن کے نقش قدم پر چلے اللہ رب العالمین ان کے لیے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا اللہ نے فرمائے کو صابق الا مر المہاجرینصار مہاجرین اور انصار میں پہلے پہل اسلام لانے والے اسلام کے اندر سبقت لے جانے والے جو سب سے پہلے, پہلے پہل ہیں والذین لذین طبع اور جو اور جن لوگوں نے ان کی تباہ پیروی کی احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور نبی کی سنت کے مطابق احسان کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں اخلاص بھی شامل ہے اور نبی کا طریقہ بھی شامل ہے کیونکہ انسان اگر مخلص ہے اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق عمل کو انجام نہیں دیتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے اگر مخلص ہے اور نبی کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی نئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہے اللہ کے سے راضی ہے انسان مخلص بھی ہو اور متبع بھی ہو اخلاص بھی ہو اتباع سنت بھی ہو نبی کی سنت کے طریقے کی سنت کے مطابق اس کا عمل ہو تو ایسے لوگوں سے اللہ اربام راضی ہوتا ہے والذین اللہ زینت احسان جنہوں نے ان کی تبا کی احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق ان پر جنہوں نے عمل کیا رضی اللہ عنہم و رعدعن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے وہ آد الحم جناطن تجریت حتحلہ نہار اور اللہ رب الامن ایسے لوگوں کے لئے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین افیح عبدا اس کے اندر لوگ ہمیشہ رہیں گے اور ذالک علیق العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ ابرامین صحابہ سے راضی ہوا اسے اس بات کی دلیل موجود ہے کہ صحابہ کا عمل اور ان کا فہم اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے حدیثیں محفوظ ہیں صحابہ کا عمل بھی محفوظ ہے ان کا طور طریقہ بھی محفوظ ہے کیونکہ جب ہمارے آر ہیں اور ان کا عمل اور قرآن و سنت کے مطابق ان کی تفسیریں اور ان کی شرحیں اور ان کے اقوال موجود نہ ہوں تو انسان کیسے ان کے راستے کی پیروی کرے گا اس لیے اللہ رب العارمین نے فہم سلف کو محفوظ کر دیا ہے کیونکہ فہم سلف کی حفاظت میں دین کی حفاظت ہے اگر آج فہم سلف کو ہٹا دیا جائے تو دین بھی ختم ہو جائے گا دین پر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے کیسے عمل کریں گے آپ حدیثیں کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ضائع ہو گئی صحابہ کا عمل ضائع ہو گیا برباد ہو گیا تو آپ کا دین بھی برباد ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا تو اللہ رب العامین اس کو محفوظ کر دیا ہے اسی لیے اللہ رب العامین ان کو معیار قرار دیا ہے معیار اس لیے ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اگر محفوظ نہ ہوتا تو اللہ رب العامین ان کو معیار نہ بناتا ان کو معیار نہ بناتا اب دیکھیے سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں اللہ کی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ کی وہی تھی لیکن محفوظ نہیں رہے گی وہ اس لیے وہ ہمارے لیے آئلی اور نمونہ نہیں ہے وہ لوگوں نے رد و بدل کر دیا لوگوں نے تبدیل کر دی اور قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا تو اس لیے اگر صحابہ کا فہم ان کا عمل نبی کی حدیثیں اور سنتیں محفوظ نہ ہوں تو اللہ رب العالمین ان کو معیار حق قرار دیا اور ان کا قول ہمیں نہیں معلوم ان کا راستہ ہم کو نہیں معلوم تو آپ کیسے اس راستے کی پیروی کریں گے اس لیے اللہ ربراہم ان کو محفوظ کر دیا اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو نبی کے اطاعت کرو اور جو ولی امر ہیں ان کی اعت کرو ولی امر میں دو لوگ شامل ہیں ایک علماء اور ایک حکمراں دونوں اس کے اندر شامل ہیں لیکن ولی امر اور کی تباہ اور ان کی اطاعت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان کی بات قرآن و سنت کے موافق ہو اگر قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی رد کر دیا جائے گا لیکن ان کا ادب احترام برقرار رہے گا اور یہی ان کا ادب و احترام ہے کہ ان کی بات کو رد کر دیا جائے کیونکہ قرآن و حدیث کا سب سے بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے انہوں نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ میری بات اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ہو میری بات کو دیوار پہ مار دینا ہر امام نے یہ بات کہی ہے لہذا جو ان کی باتوں کو رد کر دیتا ہے حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے دراصل وہی ائمہ کا سچا متبع ہے وہی ان کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے کیونکہ ان کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں وہ بھی کیا کرتے تھے انہیں جب حدیث پہنچتی تھی اپنے پرانے قول سے اشتہار سے رجوع کر لیا کرتے تھے اور حدیث کو قبول کر لیا کرتے تھے کتنے واقعات امام بنیفا رحمتہ اللہ علیہ کے امام مالک کے امام شافی کے محمد بن حمبل کے امام شافی کا دو مذہب ہے قدیم اور جدید جب ان کی ملاقات امام مالک سے ہوتی امام شافی کی اور اس طریقے سے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تو انہوں نے ان کا ایک نیا منحص چلا نیا مذہب چلا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہتے ان کا پرانا قول تھا جب انہوں نے اشتہاد کیا ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں یہ پرانا ان کا قول تھا اور جب ان کو حدیثیں ملی تو انہوں نے پرانے قول کو چھوڑ دیا حدیثوں پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا امام ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے اقوال ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا, کہا کہ میں اشتہاد کرتا ہوں صبح میں شام میں مجھ رجوع کر لیتا ہوں لہذا میری جب تم کو حدیث پہنچے وہی میرا مزہ ہے اسی پر تم عمل کرنا امام مائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے لیس غالباً اور وہ مصر کے رہنے والے تھے اور امام رحمۃ اللہ علیہ کے درس چلتا تھا مدینے کے اندر تو ان سے کسی نے پوچھا کہ داڑھی میں اور انگلیوں میں خلال کرنے کے تعلق سے کہ داڑھی میں اور انگلی میں خلال کرنے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں کوئی حکم ہے ایسا وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے تعلق سے ایک حدیث موجود ہے اور انہوں نے سنعت کے ساتھ وہ حدیث بتا دی تو انہوں نے کہا کہ بہت پیاری سنعت ہے بہت پیاری حدیث ہے یہ کسی نے کہا مامائی رحمۃ اللہ اور اس کے بعد جب بھی ان سے سوال کیا جاتا تو کہتے تھے داڑھی اور کے اندر اور انگلیوں کے اندر خلال کرنا سنت ہے پہلے کہتے تھے کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور اس کو نہیں مانتے تھے وہ اور بعض رواتوں کے اندر آتا کہ انہوں نے کہا کہ اگر لیس بن سادنا ہوتے تو مالک ہلاک ہو جاتا مالک ہلاک ہو جاتا یہ چھوٹی سی بات تھی کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن جب حدیث آ جائے اور اس حدیث کو انسان نہ لے چھوٹی ہی بات کیوں نہ ہو بہت بڑی بات بن جاتی ہے وہ بن جاتی ہے انسان اگر انسان اگر حدیث کو چھوڑ دے حدیث کو نہ لے چاہے چھوٹا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو تو وہ گمراہی بن جاتی ہے بہت بڑی گمراہی بن جاتی ہے, انسان کی ہلاکتوں بربادی انسان اگر ایسی نہیں معلوم اس کو عمل نہیں کر رہا ہے ہو سکتا اس کے لیے نجات ہو جائے یہ حالت ازر ہو جائے لیکن حدیث پہنچ گئی اس کے باوجود بھی عمل اس پر نہیں کر رہا ہے تو امام مالک نے کہا کہ اگر لہس بن سات نہ ہوتے تو میں مالک گمراہ ہو جاتا ہلاک ہو جاتا انہوں نے حدیث سنائی اس کے بعد اسی کے مطابق وہ فتوا دینے لگے تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اخوال کو محفوظ کر دیا اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ کی فعن تنازع تم فیشین فرود اللہ عرص ان کن تم مینا بلّاخل اب اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز کے اندر معمولی چیز یہ کو نہ اختلاف ہو جائے فرد اللہ عرصول اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یہ نہیں کہا کہ اسے علماء کی طرف لوٹا دو یا ولی امر کی طرف لوٹا دو اللہ نے کہا اسے کس کی طرف لوٹانا ہے اللہ کی طرف رسول کی طرف اللہ کی طرف لوٹانا قرآن کی طرف لوٹانا ہے رسول کی طرف لوٹانا اس کا ایک تو نبی کی زندگی میں اس کا ایک معنی یہ تھا کہ لوگ ہمارا نبی کے پاس آ کر کے سوال کرتے تھے آپ اس کا جواب دے دیتے تھے آپ مسئلہ حل کر دیتے تھے اب ہمارے بھی دنیا کے اندر نہیں رہے زندہ آپ کی وفات ہو گئی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی سنتوں کو محفوظ رکھ دیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے سنت کی طرف اور نبی کی طرف لوٹانے کا حکم دیا اگر نبی کی سنتیں اور نبی کی حدیثیں محفوظ نہ ہوں نہ ہوتی ہیں اور اللہ کہہ رہا کہ اللہ کی طرف نبی کی طرف لوٹا دو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا وجود دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے نہیں پائی جاتی نبی کی حدیث نبی کی سمتیں نہیں موجود ہے دنیا کے اندر اسی شرما نے استدال کیا ہے کہ نبی کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں جیس اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا نبی کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا کیونکہ دونوں ذکر ہیں وہ انضلنا علیہ کا ذکر سمان ذرہ یہ ذکر ہے دونوں ذکر قرآن و حدیث دونوں کو کہا جاتا ہے دین اللہ نے اوپر سے قرآن و حدیث دونوں کو نازل کیا ہے جیسے قرآن نازل ہوا اسے حدیثیں بھی نازل ہوئی ہیں انزل نہ ذکر اب ان لہو الحافظ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے اہل دیس علماء بھی جب آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے یہ تفسیر مکمل نہیں ہے یہ ناقص ہے یہ ذکر میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شامل ہے اگر حدیث نہ ہو تو انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے حدیث قرآن کو صحابہ سے کوئی زیادہ عربی زبان کا ماہر نہیں تھا وہ اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے اجمی اجمی کہتے گونگے کو دیگر زبانوں کو زبان نہیں مانتے تھے کہتے گونگے ہیں لوگ اس لیے ان کو اجمی کہتے ہیں اجم مطلب گونگا وہ گونگا کہتے تھے کہ ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے اصل زبان تو عربی زبان ہے پھر بھی وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کچھ چیزوں کو سمجھا انہوں نے اپنی عربی کی بنیاد پر لیکن جہاں شریعت کا دین کا معاملہ تھا نبی کی سنت کی محتاج تھے قرآن مل نے کہا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ لو کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے عربی زبان میں ید کا لفظ ناخون سے لے کر کے کندھے تک ہوتا یہاں تک پورا ہوتا ید کہاں سے کاٹیں گے ہاتھ اگر آپ حدیث کی طرف نظر نہ ڈالیں اور حدیث سے آپ قرآن کی تفسیر نہ کریں تو پھر آپ ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے کیا کندھے سے کاٹیں گے کونے سے کاٹیں گے کلائی سے کاٹیں گے یا صرف انگلی کاٹ کر کے چھوڑ دیں کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے ضرورت ہے حدیث کی کلائی سے انسان ہاتھ کاٹے گا ہمارے بھی نہیں. یہاں سے کلائی سے ہاتھ کاٹا ہے چھوڑ کے حالانکہ عربی زبان میں ید کا لفظ یہاں سے لے کر کے یہاں تک سارا ید کہا جاتا ہے اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے ورنہ قرآن اگر صرف لفظ محفوظ ہو جائے اور اس کا معنی محفوظ نہ رہے تو یہ قرآن گویا کی ایک طرح کی حفاظت ہوئی دوسری حفاظت نہیں ہوئی اور لفظ زیادہ مانے اور تفسیر کی حفاظت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ راستہ اس پر انسان کو چلنا ہے اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا ہے تو اللہ رب العامی نے فرمایا کہ اللہ کتاب لوٹا دو اور نبی کی طرف لوٹا دو رسول کتاب لوٹا دو رسول آج دنیا کے اندر نہیں ہیں لیکن ان کی حدیثیں موجود ہیں ان کی سنتیں موجود ہیں اسی اللہ رب العامن نے ایسے علماء پیدا کیے محدثین پیدا کیے جنہوں نے جر تعدل کو علماء پیدا کیے جنہوں نے حدیثوں کی تحقیق کی کھالا ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی مہینوں کا سفر کیا ایک ایک آدمی کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف علماء سے ملاقاتیں کی ان کے طور طریقے ان کے اخلاق ان کے عقیدے کو ان کے ایمان کے ان کے مناج کو تمام چیزوں کو پرکھا اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں انہوں نے حکم لگایا یہ سب کچھ اسلام کے حفاظ کے لیے تھا تو دین کو بھی حدیث کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے قرآن اللہ نے کیسے محفوظ کیا صحابہ مفسرین حفاظ کے ذریعے علماء کے ذریعے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا انہی علماء اور محدثین کے ذریعے سے حدیثوں کو محفوظ کیا لہذا حدیثیں بھی محفوظ ہیں کیونکہ اگر محفوظ نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسا ایک, ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا وجود دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے رسول تب لوٹا جب جبکہ رسول کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے عمل کو اور ان کے فہم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے کیونکہ وہ معیار ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور جب راضی ہو گیا اللہ تعالی تو ان کے عمل سے بھی راضی ہو گیا جب ان کے عمل سے راضی ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے محفوظ کر دیا ہے اس طریقے سے دوسری چیز یہ ہے یا تیسری چیز کہ صلف کے منہج کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے کیونکہ یہ سب سے بہتر صدیوں اور زمانہ کے لوگ تھے خیونا سے خر نے سم اللہ سم اللہ دین اللون سب سے بہتر صدی میری ہے پھر اس کے بعد جو ہیں پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں یہ تین صدیوں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں اور جب وہ بہترین لوگ ہیں تو پھر ان کا منہج بھی ہمارے لیے بہترین ہے لہذا ان کے راستے کو پر عمل کرنا یہ کیا ہے یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے ہمارے لیے ضروری ہے خیوناس قرنی فم اللزیم اعلون ہوں سی بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بہترین صدیوں کے لوگ ہیں جو جو زمانہ نبوت سے دور ہوتا ہے لوگوں کے اندر گمراہیاں آتی جاتی ہیں اس لیے دیکھیے اللہ کے سرخ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں ہمارے نبی کے آخری دور میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں جیسے جیسے نبی سے کے دور سے اور نبی کے عہد سے مسلمان یا لوگ دور ہوتے گئے اسی کے لحاظ سے دین کے اندر بدعت اور خرافات پیدا ہوتی گئیں جو جنہیں زیادہ قریب رہتا ہے اس کے لیے زیادہ حفاظت رہتی ہے تو یہ اس دور کے لوگ ہیں صاحبہ ہیں جنہوں نے قرآن کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھا قرآن اترتے ہوئے دیکھا نبی کے ساتھ سفر کیا نبی کے ساتھ سفر و حضر میں رہے نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے جنگ کیا نبی کے ساتھ نبی کا ساتھ دیا تو یہ نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے اور جب ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے تو ان کو اللہ رب العالمی نے کو محفوظ کیا اللہ رب العالمی نے صحابہ کو تو جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا نبوت سے لوگوں کے ڈربیدات اور اخرافات پیدا ہوتی تو اللہ کے سباد سے ظفر می سب سے بہتر لوگ ہماری صدی کے لوگ ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہے اس کے بعد اس کے بعد, اس کے بعد کے لوگ تو جب وہ بہتر لوگ ہیں اور لحاظ سے کئی جو خیر سے کہا گیا ہے کہ جسمانی لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے نہیں یہ دین کے لحاظ سے کہا گیا ہے؟ کہ سب سے بہتر لوگ ہیں دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے کیونکہ شاہبان لوگ تو وہ تھے کہ مانوی کا کوئی حکم آتا تھا تو حکم پورا ہونے سے پہلے اس حکمر کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے تھے حکم مکمل نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تاہم تیار ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مہینہ چل جائے سب کچھ قربان کر دیا اللہ الحمن کی راہ نے آج تو ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے نیت بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ دیکھیے مغرب وشاخ کے اندر مسجد کافی تعداد رہتی ہے فجر میں دیکھیں کتنے لوگ رہتے ہیں حمان صاحب سے پوچھی کتنے لوگ رہتے ہیں فجر کی نماز میں ہم نماز کے لیے نیت کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں صحابہ نے جان کی مال کی دولت کی بیوی کی اولاد کی موٹ کی وطن کی دنیا کی تمام چیزوں کی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیبہ اسی لیے اسی لیے اللہ نے بڑا اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا بزی اللہ تعالیٰ ازم عی صاحب کے کا آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کی دشمنی ہی کو اسلام اور دین سمجھتے ہیں صحابہ کی دشمنی ہی کو اسلام قرار دیا ہے۔ جتنا زیادہ صحابہ کی دشمنی اتنا زیادہ وہ اسلام والا اتنا زیادہ وہ دین پر کاربن تھا. اور جو صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں وہ ان سے جتنا زیادہ نفرت اور عداوت دشمنی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ انسان گویا کہ ان کے یہاں نہیں کا مانا جاتا جن صحابہ کے جنتی ہونے کا اللہ حراہمی نے سرٹیفکیٹ قرار دیا وہ جنتی ہیں جنت ہمیشہ رہیں گے اللہ کو معلوم ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے ایسے لوگ ہیں جو صاحب کے کو ہی سلام سے خالی شراب دینے والے یہ گمراہی کے علاوہ کیا ہے اگر ان کے کسی ساتھی کو انسان گمراہ قرار دے تو ناراض ہو جائے گا کیونکہ ہمارے ساتھی کے بارے میں ایسی باتیں آپ کہہ رہے نبی کے ساتھی کو کوئی گمراہ قرار دے کافر کہے دے ملون قرار دیں سب وہ شطب کریں تبرہ کریں اس کو دین بنا دیا انہوں نے اگر ان کے ساتھی کو کوئی کہے کہ تمہارا ساتھی ایسا برا ہے تمہارا ساتھی بدخماش ہے تمہارا ساتھی بدطینت ہے بدخلق ہے شرابی ہے فلا کام کرنے والا ہے وہ ناراض ہو جائے گا ہمارے ساتھی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں انسان وسیع نہیں آ جائے گا میں اسے قبر کرے گا لیکن نبی کے صحابہ نبی کے ساتھیوں کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہے دین اور ایمان فرض ہے نہ عبداللہ اس سے بڑی دلالت و گمراہ کیا ہو خوارج بھی انہیں کے نقشے قدم پر ہیں خوابد بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں ایسا نہیں سبھی خواتی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں حسمان سے, سے لے کر کے بعد کے جو بھی صحابہ ہیں سب کو وہ کافی قرار دیتے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں اس کے بعد کے جو صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ سے لے کر کے بعد کے تمام صحابہ ان سب کو بھی کافر قرار دیتے ہیں ان پر نامتیں نچتے ہیں کیوں قدیم ان کا ایمان ہے نہ عزد اللہ نزادی ایسے دین امام کو ہزاروں سلام ہماری طرف سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ یہ کون تین صدیوں کے لوگ اور ان کی جو خیریت یا ان کی بھلائی جو اللہ رب العمین نے, نے بیان کی ہے ان کے دین کے لحاظ سے بیان کی ہے دین کی قربانیوں کے لحاظ سے بیان کی ہے لہذا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ حق پر رہیں تو ان کے راستے کو بڑھانا ہوگا چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے راستے کی مخالف پر جہنمن کی وہی سنائی گئی اللہ نے فرمایا جو تک انسان کے پاس دریل نہیں پہنچی ہے اگر انسان انجانے میں اور بغیر دریل کے مخالفت کر دیتا اس کے بھی گمراہی نہیں ہے حدیث نے پہنچی اس نے کر لیا اگر اشیات کے درجے پر فائز ہے تو اس کے لیے یہ کو نہیں ہے یہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد پہنچ جانے کے بعد بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ اگر حدیث نہیں پہنچی ہے آدمی کو دلیل نہیں ملی حدیث نہیں پہنچی کچھ اشیات کیا تو اس کے لیے نہیں وہ طب خیر سبیل المنین اور مومنین کے راستے کو کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی تبا کرتا سبھیلومن یہاں مومنین میں سب سے پہلے کون مراد ہے صحابہ مراد وہ داخل ہے کیونکہ مومن کی سب سے پہلی جماعت ہے. صحابہ کی قرآن میں جہاں اللہ نے جہاں اللہ نے مومن کہ مقدین کہ محسرین کہا صالحین کہا منیبین کہا سب سے پہلے پہل صحابہ اس صبر شامل ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلی جماعت ہے جنہیں ہمارے نے تیار کیا وہ یہ طبی غیر سبیر مومنین اور صحابہ اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی تباہ کرنے والے وہ رات وہ جہاں جاتا ہم اس کو دبی پھیر دیتے اسی راستے پر چلتا ہے چلتا جا رہا ہے وہ نصر جہانا آخر میں نتیجہ ہے یہ نبی کے اور مومنین صحابہ کے راستے کو چھوڑنے کی یہ کا نتیجہ ہے یہ کہ نصر جہانا ہم اس کو جہانا میں داخل کر دیتے وہ ساتھ نشیرہ بہت برا راستہ ہے یہاں دیکھیں قابل ذکر بات یہ ہے جیسا کہ امام علامیہ رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کی مخالفت یہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے نبی اور علم ہو جانے کے بعد لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی تباہ کر رہا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کے راستے کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ نبی کا راستہ بھلے گا ہمیں کیسے نبی کا راستہ ہمیں کیسے ملے گا صحابہ کے ذریعے سب کو ملے گا نبی کا راستہ انہیں کے ذریعے ملے گا جب ان کے ذریعے سے ملے گا تو ان کے راستے کو چھوڑ دینا یہ گمراہی اور اس انسان کے لئے. اور بن بناس حضی اللہ بہت پیاری مثال دی اس کی تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں اور جو صحابہ اور صحیح راستے پر قائم ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر پر نکلتے ہیں کچھ لوگ سفر پر نکلتے ہیں کچھ دور گئے آندھی آئی طوفان آیا رات ہے اندھیرا ہے آندھی اور طوفان آ گئے اب راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے آج دیکھیے کتنے سارے فطرے ہیں ان سارے فطروں نے بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح بات کیا ان کو سجائی نہیں دیتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے ہمارے جو علماء ہیں اہل حق علماء اہل حدیث سلفی علما میں تو آزاد کے ساتھ بات کرتا ہوں ہمارے یہاں پیچھے سے کام پکڑنے کی عادت نہیں ہے کہ ہم گھما کر کے کچھ کہیں نہیں ہے صاف شفاف اور شور کرتے ہیں کہ یہ دن جو اللہ نے دیا ہے اس میں چھپانے والی رات نہیں ہے اور بہت سارے لوگ چھپاتے ہیں بادنے والدے ہوتا ہے آج دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں انجینئر مرزا ہو گیا ڈاکٹر اور اس طریقے سے بہت سرح کے ہیں ہمارے نوجوان بڑے متاثر ان لوگوں مرزا کے بارے میں لوگوں کو پہلے نہیں لوگوں کو معلوم پڑی اللہ کا شکر ہے کہ آج سے بیس سال پہلے مجھے دہلی سے چند نوجوان نے مجھے فون کیا تھا اور انہوں کہا تھا کہ مرزا کے بارے میں انجینئر مرزا کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے سوال کیا نہیں جانتا انہوں نے چند میرے پاس دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی صحیح راستے پر نہیں دیے اگرچہ آج واضح نہیں ہے اس دنوں کی بات ضرور واضح ہو جائے گا میں نے یہ بات آج سے بیس سال پہلے لوگوں کے سامنے کہ دی. آج دیکھیے اس کی گمراہی کے سامنے واضح ہو چکی پکا ہے صاحبہ کا لاپتان کرنے والا صحابہ کو برا بھلا کہنے والا سارجیتر لوگوں کو دعوت دینے والا وہ کبھی کبھی الدیشوں کی تعریف بھی کر دیتا ہے مجبوری ہے یہ انسان کی انسان کی مجبوری ہے کیونکہ اہل حد جمع تیل اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پہلے دن ہی سے انسان کو مارنا پڑ جائے گا اس کی وجہ سے ہمارا جو منحج ہے اس کے اندر رات نہیں ہے ہمارا منہج پورا دن ہی, دن ہی دن ہے اس کے اندر کوئی چیز شدہ کے نہیں رکھی جاتی ہے کہ ہماری بات کل اور تھی یاد کچھ اور ہوگی ہم نے چھوا کر کے رکھا ہم نے بھیڑ جمع کر لیا بھیڑ ہماری ترویدہ ہو گئی ہمارے موافق ہوگی اب جو بھی کہیں گے سب مانیں گے ہم نے ان کو سب کچھ اپنے موافی کا بھی ایسا نہیں ہے ہماری بات اول دن سے وہی ہے ہماری جماعت کی مغلما کی اور آخر تک وہی بات رہتی ہے اس کے اندر کوئی چیز خوش پانے والی نہیں رہتی ہے ہر چیز واضح ہے الحمدللہ تو اس طریقے سے حضرت اللہ بنر مینار سماتے ہیں اب وہاں لوگوں نے کی میں صحیح راستہ کی کوشش کی کچھ لوگوں نے کیا, کیا؟ وہیں پر بیٹھے رہ گئے انتظار کیا کہ جب آندھی چلی جائے گی اجالا ہوگا تو جو راستہ ہوگا اس راستے پر ہم گے کچھ لوگوں نے اس تاریخی کے کی اندر کیا, کیا؟ یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے ہمیں چلنا چاہیے اور اس طریقے سے وہ لوگ نکلے اور دوسرے راستے پر چل پڑے وہ سجائے نہیں دے رہا ہے تاریخی ہے اور ادھیرا ہے اور وہ اپوزٹ اور غلط راستے پر نکل گئے اور جب اجالا ہوتا ہے تو لوگ اتنی دور نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دوبارہ وہاں واپس آنا بہت زیادہ مشکل ان کے لیے ہو گیا اور جو لوگ وہی بیٹھ کر کے انتظار کر تھے اندھیرا اندھیرا ختم ہوگا روشنی آئے گی اس سے مطابق ہم سفر جاری کریں گے وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے وہ جانا آیا اسی راستے پر چل پڑے اور مندر تک پہنچے اور جو لوگ انتظار نہیں کیے اور اسی تاریخی میں نکل پڑے کیونکہ جو وداعت ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے تاریخی ہوتی تاریخی ہوتی ہو۔ جو حق ہوتا واضح اور روشن ہوتا ہے تو وہ نکل پڑے اب اتنے دور نکل گئے اب ان کا واپس آنا ناممکن ہوگا واپس نہیں آ سکتے اس راستے پر آج بھی بہت سارے لوگوں کی مثال ایسی ہیں اتنا آگے نکل چکے ہیں لوگ کہ دوبارہ ان کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہو گیا تو عبداللہ کتنی کیاری مثال نہیں کہا جو حق پر ہیں ان کی مثال سی تھی کہ جو انتظار کرتے رہے اجالا آئے گا اس کے بعد سفر جاری کریں گے وہی حق پر رہے اور جو جلد بازی کی جنہوں نے اور رات تاریخ کے بھی نکل گئے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے تو اس طریقے سے جو راستہ ہے صالحین کا اس راستے پر چلنا انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے اس راستے کو چھوڑ دینے پر جہنم کی وعید ہے اور اسی مخالفت پر جہنم کی دھمکی دی گئی جیسا کہ اللہ رب الحمد نے یہاں فرمایا تمہیں اوشا رسول الہدا و و و جہنم و سات اور کو چھوڑنے ہی سے ان سب المین اور گمراہی پیدا ہوئی اس سے پہلے گمراہی نہیں تھی نبی کے راستے کو چھوڑا صحابہ کے راستے کو چھوڑا تبھی لوگوں کے اندر گمراہی پیدا ہوئی اس لیے آپ دیکھیے جو خواہ جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام کے اندر ان کی جماعت میں وہ سب کے سب صحابہ کے شاگرد تھے صحابہ سے حاصل کیا تھا لیکن وہ صحابہ کے راستے پر نہیں تھے صحابہ کے راستے پر چھوڑ دیا اس لیے شاگردی معتبر نہیں ہے اگر شاگرد اپنے استاد کے عقیدے اور منحج پر نہیں ہے تو وہ اس کی شاگردی قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے وہ اپنے استاذ کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا جو منہج ہے اور اس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے اپنے استاذ کے مطابق نہیں ہے یہ مرزا کا جو میں نام لیا وہ کبھی بھی کہتا میں زبیر علی زئی کا شاگرد ہوں جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ بھئی کسی کا درد چل رہا آخری کونے نہ کر کے بیٹھ کر کے درد دو چار سن اس کے شاگرد ہو جائے گا اور اگر شاگرد بھی ہے مان لیں ہم تو دیر کے لیے تو شاگرد بھی ہیں اسے لوگ تو کیا وہ ان کے عقیدے اور بناج پر ہے یہ سب چیز خوارج بھی صاحبہ کے شاگرد تھے لیکن صاحبہ کے راستے کو چھوڑ دیا انہوں نے صاحب کے راستے کو چھوڑ دیا انہوں نے اس لیے وہ یہ کہنے کے حق نہیں رکھتے کہ ہم کے شاگرد ہیں لہٰذا شاگردی یہ معتبر نہیں ہوتی اگر کوئی کسی کا شاگرد نہیں ہے لیکن اسی کے عقید منشور ہے الحمد للہ اس کا شاگرد ہے وہ کیا اس کا شاگرد ہے اس کی عقیدت منشور قائم ہے لیکن اس کا حقیقت میں شاگرد ہے لیکن راستے کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا وہ گویا کہ اپنے اس استاذ کے اور صحت کے راستے پر نہیں ہے جو معتدلہ کا بانی واشنگ حسن بصیر رحمتہ اللہ علیہ سید الطاب ان کے درس میں بیٹھتا تھا وہ زمانے تک بیٹھتا تھا ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکیل ہے اس کا حکم کیا ہے کہاں رہے گا وہ خواہش کہاں یہ ہے کہ دنیا میں بھی کافر ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ جاننا رہے گا کا کاقید ہے اس نے ایک نیا راستہ پیدا کیا اس نے کہا کہ نہیں دنیا وہ منزلہ بین المنزل نہیں ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہیں. دونوں کے درمیان میں وہ اور آخرت میں ہمیشہ میرے جہنم کے اندر نہیں ہے ایک نئی راہ اس نے نکال صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر کے تابعین کی راہ کو چھوڑ کر کے اس نے کہا کہ نہ صحابہ کی راہ کافر ہے نہ مسلمان ہے دونوں کے درمیان منزلہ بین المنزل تین دونوں کے درمیان مانا حالانکہ اللہ نے قرآن بیان کیا تو مومنیاتوں کا پھر دو ہی معاملہ دو ہی ہیں تیسری کوئی شکل نہیں اسلام کے اندر جہاں تک منافق کی بات ہے دنیا ان کا بھی مسلمان ہی کا ہے وہ اسلامی کے زمرے ملک کا شمار ہوگا آفرت لو لوگ ہمیشہ جانب کے اندر رہیں گے کیونکہ منافق کون ہے ہمیں نہیں معلوم ہے یہ پتہ انسان نہیں کر سکتا اس لیے منافق کا شمار مسلمان ہی نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ نہیں منزلہ بینر مرغین دو منزلوں کے اسلام اور قفر کے درمیان رہ گئی ہے آخرت میں جاننا کنت رہے گا تو حسط حسن بسی نے کیا کہا تھا واسل اور یہ کہہ کر کے مجلس سے نکل گیا وہ تو حسف حسن نے کہا کہ واسل،, واسل ہم سے الگ ہو گیا یہ نہیں کہا کہ ہم نے واسل کو الگ کر دیا ہم کسی کو الگ نہیں کرتے ہیں جو خود الگ ہو جائے اس راستے کو چھوڑ کر کے خود سے الگ ہم کسی کو پہ راستے سے الگ نہیں کرتے یہ ہماری پہچان نہیں ہے اہل جو خود الگ ہو جائے وہ الگ ہو جائے وہ الگ ہو گئے وہ ہم سے الگ ہو گیا خود الگ ہوا وہ ہم نے اس کو الگ نہیں کیا نئی راستہ نئی راہ اس نے پیدا کر لی الگ ہو گیا تو ان کا شاکر تھا جن کا حسن بسی رحمۃ اللہ کا کیا شاگردی اس فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے کبھی کوئی شاگردی کا اعتراف کرے کہ میں بنا کے ہوں دھوکے مت آنا اہل حدیث کے بھی دھوکے میں نہیں آتا ہے اہل حدیث کو اپنے منحج پر پختہ ہونا چاہیے پہال اور پتھر کے معنی سخت ہونا چاہیے اخلاق میں نرمی عقیدے کے اندر سختی یہی ہمارا اصول ہے عقیدے منحص کے اندر پہاڑ جیسا ثابت قدم مضبوطی کے ساتھ اخلاق کے اندر نرمی سب کے ساتھ اچھا اخلاق ہے ذہنوں کے ساتھ بھی اپنے ساتھ دشمنوں کے ساتھ بھی سب کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ بھی اچھا نرمی لیکن عقیدے اور مناج کے اندر تو توختی اور شنابت یہ اسپنج اور نہ بنیے اس پر سمجھے نا جس کو سختہ کہتے ہیں ہمارے ہاں سختہ شراب بھی پی لیتا ہے اور پانی بھی پی لیتا ہے ایسا نہیں بنی کہ جو کچھ کہے آدمی لے لیں اس کی بات لے لو اس کی بات لیں نہیں آپ پختہ بنیے ایک دم سخت بنی کہ حق ہوگا تبھی قبول کریں گے حق کہیں اس کو نہیں قبول کریں گے تو ان کے شاگردی سے الگ ہو گیا کونسدینسن بسری رحمت اللہ علیہ کی جماعت سے اس لیے کبھی کوئی شاگردی کا لفظ ہے اس عمارت میں فلاح کا شاگرد ہوں میں تو جمی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر کے آیا ہوں یہ معتبر نہیں ہمارے ہاں مدنی بھی ہمارے ہاں کوئی معتبر نہیں ہے وہی معتبر ہوگا جو مدینہ مدینہ کا جو, جو نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مدینہ منورہ یا مدینہ مہیا جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور منحص پر ہوگا صحابہ کے منحص پر ہوگا اسی کے اعتبار قابل قبول عمل ہوگا یا اسی کا کلام اور اسی کا قول قابل قبول ہوگا یہ القاب ہمارے ہاں معتبر نہیں ہوتے ہاں یہ ہے کہ ایک ناحیے سے جو کی وہاں پر صحیح تعلیم ہوتی ہے لیکن اگر یہ بات واضح ہو جائے وہ ان کے منحج پر نہیں ان کے عقیدے پر نہیں یہ ہمارے لیے یہ کبھی نہیں ہے کہ کوئی مدینہ سے آ آج بھی مدینہ کے اندر ایسے لوگ پڑھتے جو باتی آج کے دور میں خاص طور پر پڑھتے ہیں جا کر جو وہاں اپنے آپ کو مدنی لکھتے ہیں اپنے آپ کو مدنی لکھتے ہیں کہ مدنی ہے مدینہ سے جا کر کیا ہے یہ نسبتیں اسی وقت معتبر ہوگی جب ان نسبتوں کا صحیح حق ادا کیا جائے اور صحیح معاملوں میں انسان انہیں کے عقیدے اور مناحج پر ہو تبھی معتبر ہوگا ورنہ معتبر نہیں ہوتا عبد الرحمٰن بن ملزم کا نام سنا آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا جو علی رضی اللہ تعالیٰ کا خواتین تھا حافظ قرآن کا قاری قرآن کا تو لیکن عامل قرآن نہیں تھا اسے ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانے سے زیادہ عامل قرآن بنانے کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے حافظ کی شرط نہیں ہے عالم اور امام کی شرط نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے عامر قرآن کی شکل قرآن ہے فتح کیا مصر کو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ قاری بھیج دیجئے جو آ کر کے ہم کو بچوں کو ہمارے بچوں کو قرآن سکھائے عمر رضی اللہ عبال دنیا کا سب سے پہلا تذکیہ تھا یہ جو خط لکھ کر کے آپ نے دیا تھا اور اس کو بھیج رہا ہوں اس کو عبدالحمان بے گل جی کو تم اس کے لیے گھر بنا دو جگہ جہاں بچوں کو نوجوانوں کو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے یہ سب سے پہلا تصریہ ہے اسلام کے اندر جو تحریری طور پر کسی کے لیے جاری ہوا کسی نے جاری کیا تھا فاروق جیسی ابری شخصیت رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا اور بھیجا ان کو گیا مصر کر کے وہاں پر اس نے لوگوں کو قرآن کا درد دیا بعد میں صحیح راستے سے خواہش کے ساتھ چلا گیا وہ اور ہفتے کے قتل کیا دنیا کا سب سے برا قاتل وہی ہے اللہ کے کے بیچ سے علی رضی اللہ کو جو قتل کرے گا دنیا کا سب سے برا قاتل ہے. نبی کی حسندر جی کی حدیث. علی رضی اللہ جنت کی بشارت دی. نے ان کو ان کو کیا اور جب اس کو قتل کیا جانے لگا اس نے کہا مجھے بار کی تلوار سے مت قتل کرنا جی پہلے ہاتھ کاٹنا بہنے ہاتھ یہاں کلائی سے اگلیاں پھر کلائی سے کونے سے پھر یہاں سے بایا ہاتھ کاٹنا یہاں سے پھر دائنا پاؤں کاٹنا پھر مایا پاؤں کاٹنا پھر رام تک کاٹنا جتنا کاٹو کے تکلیف ہوگی اتنا زیادہ مجھے عزر ملے گا کیونکہ میں نے ایک جہننی کو قتل کیا ہے ایک کافر کو میں نے قتل کیا ہے کون کہتا تھا درمان دن گرجی قرآن کا قاری تھا عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صاحبہ میں جس کو سب زیادہ بہتر سمجھا اس کو بھیجا تھا بربین کے پاس تو کیا عمر رضی اللہ عنہ کے تسکیہ اس کے لیے کافی ہو گئے عمر غیرتا نہیں تھے غیر نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہوگا اس کے ساتھ میں ان کو معلوم تھا بھیج دیا بعد میں تعطر علی نکلا وہ خواہش کے ساتھ اس لیے ان تصفیات پر یا اس طریقے سے کسی مدرسے کی فراہم ہمارے قریب نہیں ہے یہ ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارا مدرسہ ہے ہمارے علماء ہیں تو انشاءاللہ 99 اللہ نائنٹی نائن فیصد صحیح درست ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ پڑھنے کے لیے ہم کو صحیح راستے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہے ایسا موجود ہے وہ سارے ہمارے معاشرے کے اندر تو اس طریقے سے یہ جو شہادتیں ہوتی ہیں گواہیاں ہوتی ہیں تسکیات ہوتے ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہو جب تک انسان مطلب قائم ہے اس وقت اس کا اعتبار ہوگا اگر چھوڑ دیا اس راستے کو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو صحابہ کے راستے کو چھوڑنے پر جہان کی وہی سنائی گئی کیونکہ وہ راستہ جنت تک پہنچاتا ہے اس راستے کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے اور دوسرا سرا آخرت کے اندر ہے جو اس راستے پر چلے گا اسی انسان کے لیے کی زمانت دی گئی ہے تو چوتھی چیز ہے یہ جو جس کی وجہ سے ہمیں ان کے راستے کی تباہ کرنا اور پیری کرنا ضروری چوتھی چیز یہ ہے یا پانچویں چیز کہ اللہ رب اللہ کی تباہ کرنے کا حکم دیا ہے صحابہ اور سلب صالین کے راستے کو بنانا یہ چوائس نہیں ہے اختیار ہی نہیں ہے کیا آپ کو اختیار دیا جا رہا دو چیزیں یا تو اس کو اسکول یا تو نہیں یہ واجب ہے ضروری ہے اگر آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو اختیار نہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں یا دوسرے راستے کو اپنانے نہیں اختیار کیونکہ ایک ہی راستہ ہے دنیا کے اندر بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں یا آپ کو پورا آنا ہے بہت سارے راستے ادھر سے آدھے ادھر سے آدھے کیسے آدھے پیدل آ جائیے بائک سے آ جائیے کار سے آ جائیے کوئی راستہ اپنا کرا یہاں پر کئی راستے ہیں لیکن آخرت کے لیے ایک ہی راستہ ہے صحابہ سبین کا راستہ یہ نہیں ہمارے لیے چاہو تو پسند کرو چاہے پسند نہ کرو چاہے تو اختیار کرو چاہے تو اختیار نہ واجب ہے وہ طبی صبی لمن انا بھائی اللہ مت اتباع کرو ان لوگوں کے راہ کی جنہوں نے میری طرف گنابت کیا میری طرف رجوع کیا و کون ہے صحابہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف انعامت کرنے والے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے راگ تک کر کے آنے والے تھے。اللہ نے حکم دی وقت کے لیے اتباع کرو پیروی کرو اس راستے کی ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے ہماری طرف انعامت کیا تو یہ واجب اور ضروری ہے یہ یہ اختیار نہیں آپ کے لیے ہمارے لیے کہ چاہے تو چن لے راستہ چاہے تو چھوڑ دیں اسے راستے کو دے اللہ فرماتا ہے ایمان مارو اللہ تعالی سے جڑو سچے لوگوں کے ساتھ رہو دنیا میں سب سے سچی جماعت انبیاء کی تھی امبیا کے بعد صحابہ کی جماعت تھی ان سے سچی جماعت نہیں کوئی پیدا ہوئی عبداللہ بن عباس صادقین سمرات ابو بکر عثمان عمر عثمان علی اور صحابہ ہیں کیونکہ ان سے بڑھ کر کے کوئی سچا نہیں ہے صحابہ کے اندر وہی سچے لوگ مراد ہیں حکوم ثاقفین سچے لوگوں کے ساتھ حکم ہے اللہ رب العین کا ہمیں ان کے راستے کی پیروی کرنا ان کے راستے پر چلنا یہ جی. ضروری ہے یہ جی. ہمارے لیے اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ چاہے تو چنے چاہے تو نہ چنے ضروری ہے بشرطح کہ انسان نجات چاہتا ہے تو اگر نجات نہیں چاہتا ہے تو جو راستہ فراہم کرتا کیا اپنے دیتا. اللہ انسان کی ہدایت اور ثقافت دونوں چیزیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں دونوں چیزیں موجود ہیں چاہے تو ہدایت کا راستہ اپنائے چاہے ثقافت اور کا راستہ اپنائے اس اس لیکن اگر وہ جہنم کا راستہ اپنائے گا تو جہنم کے راستے جہنم میں جائے گا اور وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا لہذا ان کے راستے کی تباہ کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے اللہ کے سور سماتے ہیں سنت و سنتری لازم ہے تمہارے اوپر میری سنت اور غربۂ حاضری کی سنت کو پکڑنا یہ واجب بہت ضروری ہے یہ اختیار نہیں ہمارے لیے جمبی کی سنتوں کو علم کی سنتوں کو چھوڑ دے یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور سلب کے اتباع کرنے ہی انسان کے لیے ہر خیر ہے اور جو بدات ہی ہیں ان کے راستے پر چلنا انسان کے لیے شرح شر ہے بداعت پوری شرح تو جس راستے پر چلے گا وہ بھی پورا شرح ہوگا سلب خیر ہی خیر ہے جو ان کے راستے پر چلے گا اس لیے بھی خیر ہی خیر ہوگا اس لیے ان کے راستے کی تباہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کا حساب سناتے ہیں بلاد جب تم دنیا جب تم کوئی نئی چیز دیکھو نئی کوئی بداعت دیکھو تو جو پہلے زمانے کے لوگ تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے راستے کی پیروی کرو تو کی بداتیں نئی ہیں سنت پرانی ہوتی ہے جیسے توحید پرانی ہے شرک نیا ہے دنیا میں شرک بعد میں آیا پہلے توحید دنیا کے اندر شرک کا وجود نہیں تھا شرک بعد میں دنیا کے اندر آیا لیکن جانتے نہیں اس بات کو سب سے پہلے دنیا کے اندر توحید آئے ارد اعظم علیہ السلام آئے ان کی زوجا اغوا آئی دنیا کے اندر آپ اللہ کے نبی تھے وہیں سے دنیا کی شروعات ہوئی سات صدیوں یا دس صدیوں تک دنیا کے اندر توحیدی توحید شرک کا وجود نہیں تھا شرک ناگہانی اور بعد پیدا ہونے والی چیز ہے توحید قدیم ہے سب سے زیادہ بعد میں پیدا ہوا اللہ نور اسلام کو بھیجا زمانے میں شک پیدا ہوا ساڑھے نو سو سال تکحید کی دعوت دیا کتنے لوگ ایمان لائے عبداللہ بن عباس بات ہے بیاسی لوگ یا چوراسی لوگ ساڑھے نو سو سال تک دعوت دینے کا نتیجہ کیا سے بیاسی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنے پرانی فطرت قبل ہو ساڑھے نو سو سال کا ہی نتیجہ دیا دس سال دعوت دیتا اپنے گھر والوں کو یا اپنے خاندان والوں کو مایوس ہو جاتا ہے بہت زمانے سے دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو کیا فائدہ ہے اب وقت برباد کرنے سے نہیں اللہ کب کس کو ہدایت دے دے آپ کو نہیں معلوم ہدایت کا بھی وقت متعین ہے انسان کو کب ہدایت ملے گی وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے کب کب آپ کو ہدایت ملے گی وقت متعین ہے یہ کب آپ کو اولاد ملے گی وقت متعین ہے کب آپ کی شادی ہوگی متعین ہے دنیا میں کوئی چیز اتفاقیہ نہیں ہوتی ہے ہم آپ تو اب کہتے ہیں کہ اتفاق پڑ گئے اتفاق نہیں ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے مقدر ہے ہمارے لیے اتفاق ہو سکتا ہے ورنہ سب مقدر ہمیں معلوم نہیں لیے کہتے ہیں اتفاقیہ میں جا رہا اتفاق آپ سے ملاقات ہوگی نہیں اتفاق نہیں ملاقات مقدر ہے آپ کے ڈی اللہ نے مقدر کر دیا ہے کیا آپ سے ملاقات ہوگی کب آپ کو اولاد ہوگی کب آپ کی شادی کی سب مقدر ہے اتفاقیہ نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے سب مقدر ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ جب محدت میں بیان کر رہا تھا کہ توحید پرانی نئی چیز ہے ایسی سنت سب سے پرانی بدعت نہیں چیز ہے بدعت کی عمر کتنی بھی ہو جائے سنت کی عمر تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے ہاں جب کوئی بدات پر رت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی تو زمانے سے چلی آ رہی بداعت یہ چیز آج آپ کہہ رہے ہو کوئی بھی بدات جو لوگ عمل کرتے ہیں آپ کو ایک بدات ہے کہ بھائی زمانے سے چلا آ رہا ہے برسوں سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا پردادا لکل دادا سب کرتے چلے اور کیا کرتا کہ آپ کی بات نہیں ہے نہیں ہماری بات سنت کی بات نہیں ہے یہ بداعت نہیں ہے کیونکہ بداعت کا سلسلہ نبی کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا ہے نبی کے بعد ہی بدعتیں پیدا ہوئی سنت کا تعلق نبی کی زیادہ ہے نبی کی زنتوں کا تعلق ہوتا ہے اسے سنت کی عمر سب سے قدیم ہے آپ تاریخ آگے جگل گئے وہ بداتیں پہلے نہیں ملیں گی ساری بدعتیں بعد میں با پیدا ہوئی ہیں ساری بدعتیں بعد میں با پیدا ہوئی ہیں نبی کی زبانیں بدات نہیں تھی صحابہ کے زمانے کے آخری دور میں بدعتیں پیدا ہونا شروع اس لیے تو وہی سب سے پرانی چیز راستے سوز راتے اول جو پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں ان کی راستے کی پہلوی کرو انہیں چیزوں کو چھوڑ دو کیونکہ ان کے کی یہاں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں امام مالی نے کیا فرمایا امت علامہ صلاحی اروہا اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی پہلے لوگوں کی سلاحی اسی طریقے سے کی اس سے کی صلاح ہوگی پہلے کون لوگ تھے صحابہ تعمین طب تعمین کس طریقے سے ان کی اصلاح ہوئی اسی طریقے سے کے آخری فرد کی بھی اسی طور طریقے پر اسلام ہوگی پانچویں چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور کہ اللہ رب کی تباہ کرنے کا حکم دیا چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کامیت ایمان والے کا تھے دل کا گہرے علم والے تھے زیادہ علم والے تھے عربی زبان پر ان کو مکمل عبور اور مہارت حاصل تھا صحابہ کو ان کے دل پاک اور صاف دے انہوں نے براہ راست اللہ کرسو علم حاصل کیا اللہ کے سلو کو دیکھا ان کے ساتھ روتے بیٹھے ان کے ساتھ زندگی گزاری ان سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا جب انسان کوئی چیز براہ راست حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر بھٹکنے کا یا غلطی کے کا کام کم رہتا ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں مالی یا جمعہ کا خدا آپ سنتے ہیں انہیں ساری باتوں کو اگر آپ دوسرے جا کر کے نقل کریں گے تو اس ناپ کچھ تبدیلی من وعن ساری بات نقل نہیں کر سکتا انسان اس نا کچھ ہو جاتا ہے صحابہ وہ شخصیتیں ہیں مقدس ہیں جنہیں اللہ رب رقوص نے بے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور یہ ایسا شرف ہے کہ آپ اور بھی نیکی کما سکتے ہیں اور شرف حاصل کر سکتے لیکن یہ شرف آپ کو نہیں مل سکتا ہے یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی اسے سب سے بڑی نیکی ہے یہ اسبد الحمام منی فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو چالیس سال کی مل جائے اور لگاتار اللہ رب المین کی بات کرتا رہے مستقل متواتر اللہ کی بات کرتا رہے تو اس لمحے کو بھی جو لمحہ صحابہ کو اللہ رب فرمایا اس ایک لمحے کے اجر اور شباب کو اس سے چالیس سال کی زندگی کے بعد نہیں پہنچ سکتی جو اللہ رب المین نے نبی کی صحبت کے صحابہ کو منتخب کیا اور بعض ہمارے سلم نے کہا کہ عمر لوہ مل جائے کسی کو ساڑھے نو سو سال کی عمر مل جائے تو بھی ایک لمحہ جو نبی کے ساتھ کسی صحابی نے گزارا ہے اس لمحے کے عجر کو, نو سو سال کمر اس کو نہیں حاصل سکتی. صحابہ ہیں پاک دل والے تھے صاف دل تھے اسی اللہ نے ان کو جو ہے منتخب کیے اہلیت بھی دیکھا اسلام بھی دیکھا اضرد اللہ مشہور فرماتے ہیں کہ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام بندوں میں سب سے پاکیز اور صاف ستھرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پایا اور اللہ رب العالمی منتخب کر لیا اس کے بعد پھر لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو صحابہ کا دل سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے پھر اللہ رب العالمی نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا اس کے بعد ہم ہیں یہ جو صحابہ ہیں یہ سب سے زیادہ پاکل والے وہ آلم گہرے علم والے کتاب و سنت کا علم ہی گہرا علم ہے جیسے آپ دیکھیے ان کی ہاں باتیں کم ہوتی تھی لیکن ان باتوں کے اندر معانی کا سمندر ہوتا تھا آج ہم جو دو گھنٹے میں تقریر کرتے ہیں وہ صحابہ کا ایک دو جنوبوں کے اندر ساری باتیں کہہ دیا کرتے تھے کیونکہ ان کا علم گہرا تھا سنت کا ان کے پاس علم تھاف تک تکلف اور, اور بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں اثر انداز ہونے کے لیے انسان بہت ان سارے طریقوں کو اپناتا ہے نہیں بھی بھی بھی بھی. بس بات آگے کہہ دیا انہوں نے اور تسمن اور بناوٹ یہ ساری چیزوں سے پایک تھے قوم ان اختارحم اللہ علیہ صحبت نبی ہی ایسی قوم تھی وہ جنہیں اللہ رب المیہ نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا وہ قامت دین ہی اور دین کو قائم کرنے کے لیے دین کو قائم کرنے کے لیے, لیے نشر وجہ کے لیے اللہ رب اللہ کیا اسی لیے دیکھیے دین کی نشر وجہ صحابہ کے ذریعے سے دنیا کے اللہ کے سر کے ذریعے سے صحابہ کے ذریعے سے دین کے نشر اللہ نے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا لَهُم فَضْلَهُم لہذا ان کے فضل کو پہچانوی آتا ان کے قدم کی پیروی کروا تم اخلاقی اور فضل مستقیب کیوں کہ وہ سیدھے راستے پر تھے, پر تھے وہ صحابہ یہ جو صحابۂ کرام تھے یہ کامل ایمان والے پانچ دل والے تھے ان کا ایمان بہت کامل تھا ہمارے ایمان میں بہت کمی آ گئی ہے بہت کمی آ گئی ہے ابھی اپنے براتر محترم ابو بلال بلا شکل کے ساتھ آ رہے تھے ایئرپورٹ سے تو ایسی کچھ باتیں ہوئی تو بات یہاں تک چلی کہ خطبہ ہوتا ہے تو اگر ایک دو منٹ پانچ منٹ خطیب نے زیادہ خطبہ دے دیا لوگ گھڑی دکھانا شروع کر دیتے ہیں اٹھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہی لوگ چاہے کھانوں میں جا کر کے کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں موبائل پر کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا وہاں وقت کی قیمت نظر نہیں آتی لیکن ہم کہتے ہیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وقت کی پابندی نہ کرنا چاہیے وقت کی پابندی چیز رہی ہے کچھ لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن اگر دو چار پانچ منٹ زیادہ ہو گیا تو تو لوگ کیا کرتے اعتراض کرنا شروع جاتے. ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہی جی ہاں لیکن وہی چائے خانوں پر جو گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہو تو کہہ سکتا ہے بند کرو یہ سب چلو مسجد کی طرف درس ہو رہا ہے چلو قرآن پڑھنے کے نہیں کہہ سکتا ہیں لیکن یہاں بیچارا امام سافی میں ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے نام دیتا ہے اس کو ایک عام آدمی کھڑے ہو کر کے ممبر پر خطبہ دہ رہا وہ آرشے اندریا ہے اور اس کو نام دیتا ہے کہ خطبہ بند کر دو زیادہ خطبہ دیتی آپ نے یہ سب کس وجہ سے ایمام کی کمی کی بنا پڑ رہی اگزام دین کی باتیں نہیں سننا چاہتا گانے سننا ہے دنیا کی باتیں گھنٹوں گھنٹوں انسان سنتا اس کو بولیت نہیں ہوتی ہے تین تین گھنٹے کی فلمیں لوگ دیکھتے نا اس بلا کوئی بولیت نہیں کا مطلب پانچ منٹ بور ہو جاتا ہے انسان گراہ گزرنے کی کی میں ہمارے ایمان کمی آ گئی ہے. دل میں ایمان کمی آ گئی ہے جی ہاں نبی نے لوگوں کو نصیحت فرمائی تو صاحب نے کہا کہ اور نصیحت کیجیے اور نصیحت کیجیے اور نصیحت کیجیے یہ سلم کا طریقہ تھا کسی سے ملتے جلتے تھے کچھ حصیت کیجیے ہمیں کچھ بتائیے کچھ حوثیت کی آج یہ چیز اربوں کے اندر رائج ہم کسی عالم سے ملنے جاتے ہیں وہ کسی بڑے عالم سے ملنے جاتے ہیں تو کہ شیخ صاحب ہمارے لیے کچھ حصیت کیجیے یہ صحابہ جاتے تربیت کے پاس حصیت کیجیے کتنی ساری حرصیتیں ہمیں ملی ان کے ذریعے سے یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے آپ کے پاس بڑے عالم آتے ہیں اسلام دعا کر لیا خلاف سے لے لیے کچھ حصیت اپنی اپنا دکھا بیان کریں گے اپنی پریشانی بیان کریں گے کہ شہر سے ہمارے ذرا دعا کیجیے میں بہت پریشانی کامیاب رہی ہے میں بہت پریشان ہوں بہت بزنس کر لیا یہ دیار نقصان ہو گیا انسان دنیا کی کہانی سناتا اور ہمارے لیے آپ دعا کیجیے یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے کچھ وصیت کیجیے کہ ہم اس پر قائم رہیں یہ آج بھی وہ کیندر چیز پائی جاتی ہے جب کسی عالم سے ملیں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ مجھے خصوصیت کیجیے میں کیا کہوں جیسے صحابہ اللہ کے کرشن سے کہا کرتے تھے کہ آماری تو اس طریقے سے یہ عبداللہ کے مسعود رضی اللہ عالم فرماتے ہیں کہ جو صحابہ ہیں ان کے راستے کو بناؤ ان کے راستے پر چلو کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور ان کے راستے کے چھوڑنے میں انسان کے لیے گنائز جماعت کثرت کا نام نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہتے ابراہیم علیہ السلام کو تنہا قرار دیا ہے انسان اگر حق پر ہے وہی ربت ہے وہی جماعت ہے جماعت کثرت کا نام نہیں ہے اللہ نے قرآن کیا بیان کیا کہ اگر آپ اکثریت کی تباہ کریں گے گمراہ ہو جائیں گی اکثریت کی جماعت نہیں ہے جماعت ہوا ہے جو حق پر ہو چاہے دو چار ہی کیوں کیا اکیلا انسان کیوں نہ ہو وہی حق پر ہے جیسا کہ صحابہ نے باقاعدہ اسی تاریخ بیان کی ہے اور, سکت... اور یہ اور اس طرح کی باتیں کہی ہیں تو یہ جو نسبت ہے ہماری اہل حدیثیت کی یا سلفیت کی اس کے اندر جو ہے یہ معصومیت ہے افراد کے اندر خطا ہو سکتی ہے افراد معصوم نہیں ہوتے ہیں لیکن جماعت معصوم ہوتی ہے جماعت معصوم ہوتی ہے افراد معصوم نہیں ہوتے اس لیے ہماری جو نسبت ہے یہ کسی فرد کی طرف نسبت نہیں ہے بلکہ یہ نسبت جو ہے پورے حق کی طرف ہے پورے صلب صالحین کی طرف ہے لہذا یہ نسبت کیا ہے یہ معصوم ہے اور باقی جو نسبتیں آپ دیکھ لیجئے یا تو کسی فرد کی طرف نسبت ہے یا تو کوئی بدعت مشہور ہو گئی اس سے ان کو منصوب کر دیا گیا جیسے خوارج انہوں نے خروج کیا صحابہ کے خلاف خروج کیا خلیفہ کے حضرت عثمان کے خلاف ہری کے خلاف خروج کیا اسے ان کو خوارج کہا جانے لگا آپ دیکھیے معتضلہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ اور جو سلب سارین ہیں ان کی جماعت سے الگ ہوئے اسے ان کو معتضلہ کہا گیا آپ قدریہ دیکھ لیجئے قدریہ انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا اس نے ان کو قدریہ کہا گیا جبریہ جو کہتے کہ انسان مجبور ہے تو اس کی طرف منسوب کر کے ان کو کہا گیا جبریہ تو اس طریقے سے آپ دے کچھ جو ہے افراد کی طرف منسوب ہیں کسی فرد کی طرف منسوب ہیں تو اس طریقے سے یہ جو نسبت ہے یہ نسبت میرے بھائی یہ معصوم نسبت ہے کیونکہ کسی فرد کی طرف نہیں ہے آپ دیکھیے جو تقلیدی فرقے ہیں حنفی امام عنفر احمد اللہ کی طرف منصوب ہیں اور امام مالک کی طرف جو منصوب فرق ان کو مالکی کہا جاتا ہے امام شافی کی طرف جو ہیں اوہ شافی امام امبر کی طرف حمبلی یہ جو ہیں افراد کی طرف یہ منصوب ہیں افراد معصوم نہیں ہوتے ہیں جماعت معصوم ہوتی ہے اللہ کے سرکزی سے اللہ تشریح امتی اللہ تعالیٰ میری امت دلالت پر گمراہی پر قائم اکٹھا نہیں ہو سکتی سارے لوگ اس پر اکٹھا ہو جائے اس لیے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی قیامت تک وہ جماعت رہے گی قیامت قائم ہونے سے پہلی جماعت ختم ہوگی ورنہ وہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی تو اس طریقے سے یہ جو نسبت ہے یہ معصوب نسبت ہے یہ کسی فرد کی طرف یا کسی معروف بدعات کی طرف اس کے اندر نسبت نہیں پائی جاتی ہے آخری بات یہ ہے کہ سلفیت یا اہل حدیثیت کسی خاص فکر و نظر کی طرف دعوت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ حکمت اور اچھی معذت کے ساتھ توحید و سنت اور پورے دین کی طرف دعوت کا نام ہے یہ اس لیے اہل حدیث کی جو دعوت ہے یہ دین اسلام کے چند مخصوص عقائد یا چند مخصوص اعمال کی طرف دعوت دینے کا نام نہیں ہے یہ پورے دین کی طرف دعوت دینے کا نام ہے یہ پورے دین کی طرف دعوت دینے اور سب سے بڑی چیز جو ان کی یہاں پائی جاتی ہے وہ توحید خالص اور اتباعی سنت جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ ہماری شناخت ہماری پہچان ہے یہ توحید کی طرف دعوت دینا شرک سے لوگوں کو روکنا سنت کی طرف لوگوں کو بلانا بدعت اور خرافات سے لوگوں کو دور رکھنا اگر کھل کر کے کوئی اور وضاحت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دیتی ہے تو جماعت اہلدیز کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں دنیا کے اندر جو کھل کر کے توحید خالص کی طرف دعوت دیتی ہو لوگوں کو شرک سے منع کرتی ہو خالص اتباع سنت کی دعوت دیتی ہو اور بدعات اور خرافات سے لوگوں کو منع کرتی ہو یہ ان کی پہچان ہے یہ ہماری یہ پہچان ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے اس کے ساتھ سودے بازی نہیں ہو سکتی یہ سودے بازی ہمارے قتل کے یا ہماری موت کے مترادف ہے یہ کیونکہ ہماری پہچان اسی سے ہے توحید خالص سے اور اتباع سنت سے کلمے کا جز ہمارا کلمہ اسی کے اندر ہے لا اللہ محمد الرسول یہ بات ہوگی صرف اللہ رب العمین کی اور یہ بات نبی کے طریقے پر کی جائے گی لا الہ الا صرف اللہ, اللہ کے بات شرک نہیں نبی کی اتبار پہری وہاں بدعت کی گنجائش نہیں تو پورے دین کی طرف اور جو زیادہ اہم ہے اس کی طرف زیادہ دعوت دی جاتی ہے اور یہ بھی دین کا اصول ہے جو اہم چیز ہو ہمارے نبی نے ہرتے وادل کو بھیجا یمن کی طرف اور کہا کہ سب سے پہلے انہیں اس بات توحید کی طرف دعوت دینا کس کی طرف توحید کی طرف وہ کون تھے یہود و نصارہ تھے اہل کتاب تھے وہ لوگ اہل کتاب کا اللہ پر ایمان تھا آخرت پر بھی ان کا ایمان تھا نبیوں پر ان کا ایمان تھا, تھا ان کا ایمان ایسا نہیں کہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے تمام نبیوں کو مانتے تھے صرف ہمارے نبی کا انکار کرتے تھے یہودی عیساء علام کا انکار کرتے ہیں ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں جو نشارہ ہیں وہ سب علیہ السلام کو مانتے ان سے پہلے امبیا کو مانتے اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ان کا ایمان تھا نبیوں پر بھی ایمان تھا آخرت پر ان کا ایمان تھا جنت پر ایمان جہنم پر ایمان تھا لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا ایک اللہ پر بھی ان کا ایمان تھا شرک تھا ان کے ہاں شرک تھا ان کے ہاں لیکن اللہ رب العمین پر بھی ان کا ایمان موجود تھا تو اس طریقے سے جو سب سے اہم ہے توحید خالص تباہ سنت سب سے زیادہ اس چیز کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور بار بار دیکھیے پورے قرآن میں بار بار اسی کی طرف دعوت دی گئی اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے یا تو قرآن کریم کے اندر توحید کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے یا جو توحید پر عمل کی ان کے لیے بدلے کا ذکر ہے یا جو توحید نہیں مانے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے اس لیے پورا قرآن توحید ہے آپ دیکھیے دن اور رات میں پانچ وقت اذان دی جاتی ہے اذان میں توحید اور رسالت کے علاوہ کس چیز کا ذکر ہے توحید رساوت کا ذکر ہے توحید کا نبی کی اتباع سنت کا ذکر ہے اشد اللہ الاََ اللہ ہو پہلے اشد اللہ الاََ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ پھر نماز تب لوگوں کو خیر کتب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے توحید کا ذکر تو پوری دنیا میں ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ آپ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں لوگوں کو شرکت ہمیشہ روکتے ہیں بھائی اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کے اندر یہی سب سے بڑا کام ہے لوگوں کو توحید سے جوڑا جائے لوگوں کو نبی کی سنت سے جوڑا جائے سب سے بڑا کام یہی ہے آج کے دور میں اور ہمیشہ سے یہ اور اس کا اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیشہ اس کا ذکر چلتا رہتا ہے توحید کا ذکر اذان ہمیشہ ہوتی رہتی ہے پوری دنیا کے اندر نمازوں کے اوقات مختلف ہیں اذان کے اوقات مختلف ہمیشہ اذان ہوتی رہتی ہے اور جب ہمیشہ اذان ہوتی ہے ہمیشہ توحید کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے ہمیشہ نبی کی تباہ کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے اس لیے یہ اللہ نے نظام بنا دیا قرآن میں آپ دیکھیے جا چیز آپ کو ملے گی ہمیشہ یہ چیز آپ کو ملے گی آپ لوگ اگر فلائٹ سے سفر کیے ہوں گے تو آپ دیکھ جا جانتے ہیں کہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد باقاعدہ ہمیشہ اعلان ہوتا ہے بیلٹ کیسے آپ کو باندھنا ہے کیسے اس کو نکالنا ہے کیونکہ وہ ضرورت ہے وہ اہم چیز ہے اگر ہوا آکسیجن کم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر لانا کرے کہیں جو ہے ای, ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی یا جہاز کے اندر کچھ ہو گیا آپ کو شرانگ کیسے نکالنا ہے وہ جو کیا نام ہے پہنا جاتا ہے جیکٹ کیسے آپ اس کو پہنیں گے باقاعدہ ہمیشہ بحث بنایا جاتا ہے ہمیشہ فلاٹ بیٹھنے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے آپ کہ بھائی بھائی تو ہمیشہ صبر کرتا ہوں ہمیشہ کرتا ہوں کیوں بار بار ہوئی بات کیوں بار بار ہوئی بات ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کا ذکر ہمیشہ زیادہ کیا جاتا ہے زیادہ اہم جو, جو زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کبھی انسان کو اس لیے نہیں گھبرا چاہتی تو ہماری پہچان ہے اگر انسان اس کو دکھ ہوتا ہو تکلیف ہوتا ہو اس کا مطلب ہی کوئی پکا اہل نہیں ہے وہ اگر توحید کے ذکر سے اس کو تکلیف ہو شرک کی تردید اس کو تکلیف ہو سنت کا ذکر ہو ذکر تکلیف ہو بدعت کا ذکر ہو تکلیف ہو یا جو اہل بیداد ان کا نام لے کر کے جو صحیح منہج پر ان کا نام لے کر کے اگر ذکر کیا جائے اور اس کے دل کے اندر تنگی اور انقباز ہو وہ پکا اہل سلفی نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا پکا اگر پکا خوش ہوگا وہ کیونکہ اس کو بتایا جاتا ہے راستہ دکھایا جاتا ہے آپریشن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے منکر کا بھی بیان کرنا ضروری ہے اسے اللہ نے جنت بیان کیا جاننا بھی بیان کیا شر اور خیر دونوں لا نے پورا کے اندر بیان کیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ولیج کو بھی پیدا کیا ساری چیزیں موجود ہیں لہذا سب کا ذکر ہوگا بلائی کا ذکر کیا جائے گا لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا جو برائی کے سرگنا ہیں جو منہج کے خلاف کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا کا نام لے کر کے بیان کیا جائے گا نام لے کر کے بیان کرنے میں کوئی قباط نہیں ہے یہ ہمارا مناج ہے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر لوگوں کو گمراہیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو نام لے کر کے بھی انسان کر سکتا ہے ہے لوگوں نے کتابیں لکھی معامل تیمیاں نے ہر زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی نام لے کر کے فلاں آدمی پر رد فلاں آدمی پر رد فلاں آدمی پر رد نام لے کر کے کتابیں لکھی ہیں نام لے کر کے بیان کرنا اگر اس کی بدعت اس کا شر لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے تو اس کے بیان کرنے میں کوئی قباعت نہیں ہے ہمارا مناج ہے یہ سلب کا مناج ہے یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں چونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس عشاء تک کا وقت ہے اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل اور گہرائی میں جا کر کے میں نے بیان کیا ورنہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کہا کہ بھائی اشاد تک اور ارشاد تقریباً نو بجے ہوتی ہے نا یا کتنے بجے ہے نو بجے بات ابھی بھی ایک گھنٹہ میں سارا بولنے کے باوجود بھی ہے کہ نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ربامن ہم کو صلاب کے عقید و منحظ پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم کو شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر امن ومان عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے بچائے ہر فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے میں ہی بار بار کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آپ لوگ ہمارے جو علماء ان علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیے کوئی فیصلہ مت کیجیے جذباتیت کے اندر مت آئیے ہمارے جو علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رکھئے وہ آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں گے آپ بیمار ہوتے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے اس لیے ہمارے علماء دین کے ڈاکٹر ہیں یہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نوجوان لوگ کے سب بزدل ہو گئے ہیں ولا بزدل ہو گئے ہیں بہت بہادر چل کو راستے میں نکل کر کے جا کر کے اعلان کر کے دیکھو تب بہادری سمجھا جائے گی کتنے بڑے بہادر آپ ہیں میں نے شروع میں کہا کہ گھر کی سلاح نہیں کر سکتے بیوی کو ایک بیوی نہیں سمبھل رہی ہے ایک بچہ آپ سے سبل نہیں رہا ہے اور سب کو آپ بزدل بنا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ پوری امت کو سب جو ہے بیدات اور خرافات اور قطر کے راستے پر لگا دیا جائے یہ اسلام کا سلف صالین کا مناج نہیں ہے اس میں کبھی خیر نہیں رہا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں رہی ہے آپ جو ہے مشتمع رہیں اور حق پر قائم رہیں اجتماعیت رہے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہمارے بڑے بڑے علماء آپ کی حیدرآباد کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہیں آپ ان علماء کی طرف رہنمائی کیجیے ان سے علم حاصل کیجئے اور اس طریقے سے ان کی رہنمائی میں رہیے آپ ان کی رہنمائی میں رہیں گے بہت سارے فتنوں سے بچے رہیں گے عالم فتنے کو پہلے بھام جاتا ہے اور علماء اور جو جوہلا ہوتے ہیں عوام الناس ہوتے ہیں جب فتنہ کام کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد ان کو سمجھ آتی کہ فتنہ تھا لیکن جو جن کو اللہ نے بصیرت دے رکھی ہے کتاب و سنت کی منہجر صلف کی سلف سالین کے فہم اور عقیدے کی وہ شروع ہی میں کوئی فتنہ آتا ہے وہ ڈھانپ جاتے ہیں کہ فتنہ بن کر کے آنے والا اس لیے ان کے ساتھ رہنے میں آپ کے لیے امن و امان ہے آپ کے عقیدے کی حفاظت ہے آپ کے دین کی عزت و آبرو کی تمام چیزوں کی پوری مسلمہ کی حفاظت ہے اسے اپنے علماء کے ساتھ جل کر کے رہیے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قیام رکھ امین و صلی البینہ محمد ولا علیہ و صاحب وزاکم اللہ خیبر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ